بسم اللہ الرحمن الرحیم جگہ مشرصن نسبت اثنی جی، اگت چتریم شائع مصنون دعا موقع بہ موقع اہتمام خوش دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر احسان کیا اور امت کو مختلف مواقع پر پڑھنے کی دعائیں سیکھائی سونے سے پہلنے کی دعا بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا بیت الخلا سے نکلنے کی گرم سے نکلنے کی دعا گھر میں داخل ہونے تقریباً مختلف دعائیں سیکھائی ہیں اب اس عنوان پر کتابیں بھی ملتی ہیں پیاری نبی کی پیاری دعائیں وغیرہ مصنون دعائیں تو بندے اس کو عادت یاد کرے اور پڑھنے کی عادت بنائے گھر والوں کو بچوں کو بھی یاد کرائیں جب عادت بن گئی تو اس کا پڑھنا آسان ہو گیا اب ان دعاؤں کو مصنون دعاؤں کو یاد کرنا اس کا بھی اہتمام پھر یاد کرنے کے بعد اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام اور اس کا ترجمہ سیکھ کر پڑھنا نہیں بلکہ مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے تو اس سے بندی کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلی جاتی ہے اور نوری نسبت کے وصول میں یہ بہت معلوم ہوتا ہے